پیشکش محمد اسٹوڈیو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگا کر اسلامیانے پاکستان کو دھوکہ دینے والے پرویز نے پورے ملک میں عموماً اور شمالی و جنوبی وزیرستان میں خصوصاً تین سال سے مجاہدین کے خلاف آپریشنوں کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے ابتدا میں ان کارروائیوں کا مقصد بظاہر خانہ تلاشی دکھائی دیتا تھا لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ظالم پرویز اور اس کے بزدل غدار فوجیوں نے یہاں کے مظلوم مسلمانوں پر فائرنگ اور بمباری تک سے گریز نہیں کیا یہ فوج جس نے 1971 کی جنگ میں بنگلہ دیش کی سرزمین پر ہندوؤں کے سامنے ہتھیار پھینک کر سرینڈر کیا تھا اور جن کا سربراہ پرویز مرتد بش کے ایک ٹیلی فون کال پر یس سر یس سر کہتے ہوئے سر لگتا ہے وزیرستان کے سیدھے سادے مسلمانوں پر شیر بن کر غرانے لگے تو غیور اور بہادر قبائلیوں نے بھی اپنی عزت ناموس جان و مال اور عزیز ترین متع دین کی حفاظت کے خاطر ہتھیار اٹھا لیے اور قربانیوں کی ایک زندہ تاریخ رقم کرنے لگے اور اپنے خون سے شجر اسلام کو سیراب کرنے لگے چنانچہ اب تک ہزاروں سے زائد امریکہ کے نان نیٹو اتحادی فوجی مردار ہوئے اور تقریباً ایک سو مجاہدین عام قبائلی بچے عورتیں اور بوڑھے بھی شہید ہوئے جنہوں نے امریکی غلاموں کی گولیوں سے جام شہادت نوش کیا تاکہ اپنے رب کے حضور پرویز کی غداری کی شہادت دے اے مسلمانوں یہ کوئی علاقائی یا قومی جنگ نہیں ہے بلکہ صلیبیوں کے اتحادیوں کے خلاف ایک مقدس جہاد ہے جیسا کہ پاکستان کے ستر سے زائد علماء اور استاذ محترم حضرت مفتی نظام الدین شامزی رحمہ اللہ نے فتویٰ دیا ہے جنہیں پرویز مرتد نے جہاد وزیرستان کے سلسلے میں فتویٰ دینے پر شہید کروایا جب احمد زئی وزیر قبائل پر یہ صلیبی جنگ مسلط ہوئی تو دوسرے لوگوں کا خیال تھا کہ ہماری باری نہیں آئے گی یہ وزیر قبائل اور حکومت کا اندرونی معاملہ ہے پھر وزیر قبائل کو امریکی اتحادی ظالم حکومت کے حوالے کر کے تماشا دیکھنے لگے لیکن بہت ہی جلد پردہ اٹھ گیا صرف پانچ ماہ کے اندر اندر نو ستمبر کی غمناکلو ہوئی اور پرویزی حکومت نے امریکی گائیڈ میزائلوں سے حملہ کر کے محسود قبائل کے پچاس سے زائد جوانوں کو شہید کر ڈالا اے دور دور سے دیکھنے والوں ساحل سمندر پر بیٹھ کر طوفانی موجوں کا نظارہ کرنے والوں ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ علاقائی جنگ نہیں ہے بلکہ انسداد دہشت گردی کے نام پر لڑی جانے والی اس جنگ کا مقصد مجاہدین کا صفایا کرنا اور اسلام و مسلمانوں کا خاتمہ کرنا ہے اگر آپ لوگ ان صلیبی تحادیوں کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے تو شاید وہ وقت دور نہیں جب وزیرستان میں لگی یہ آگ آپ کے گھروں میں بھی لگ جائے تاریخ بتاتی ہے کہ جو لوگ تماشا دیکھتے رہتے ہیں اور اپنے بھائیوں کی امداد نہیں کرتے تو ان کی باری بھی بہت ہی جلد آ جاتی ہے ابراہیم بیگ بخارا سے آئے ہوئے ایک مجاہد تھے انہوں نے افغان حکمرانوں سے مدد مانگی تو غدار حکمرانوں نے انہیں بجائے مدد کرنے کے روس کے حوالے کر دیا انہوں نے اس وقت ایک تاریخی جملہ کہا تھا آج بخارا کل افغانستان کی باری ہے چنانچہ اس بد دعا کے پچاس سال بعد روس افغانستان میں داخل ہو گیا اور بیس لاکھ سے زائد افغان مسلمانوں کا قتل عام کیا اور آج تک لاکھوں افغان مہاجرین در کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں پرویز بھی اس وقت مہاجرین اور مجاہدین کے ساتھ بدسلوکیاں کر رہا ہے جبھی پاکستان وزیرستان کے طوفان سے نہیں نکلا تھا کہ بلوچستان کا طوفان شروع ہو گیا کیونکہ اللہ جل جلال اور مظلوم کے بدوا کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں جبکہ مسلمان ان حالات کا تماشا کرنے پر اکتفا کر رہے ہیں اے پرویز تجھے امریکہ کی غلامی سے سوائے ذلت و خاری کے کچھ حاصل نہ ہوگا ٹومی فرینکس اور کرسٹینا روکا جیسے ادنا امریکی تجھے دھمکیاں دیتے ہوئے نہیں گھبراتے اس سے بڑھ کر ذلت اور کیا ہوگی کیا تجھے امریکی غلاموں کی تاریخ معلوم نہیں جو نوکری کرتے کرتے بوڑھے ہو گئے یا بے فائدہ ہو گئے تو امریکہ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا اس کی زندہ مثال صدام حسین ہے جس نے امریکہ کی غلامی کرتے ہوئے کرد مسلمانوں کا کیمیائی ہتھیاروں سے قتل عام کیا لیکن آج اس کا کیا حال ہے امریکہ کا اس کے ساتھ کیا برتاؤ ہے نوکر اے ڈالروں کے پجاری مظلوم مسلمانوں کے قتل عام سے بعض آ جا امریکہ کو خوش کرنے کے لیے مجاہدین کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ بند کر ورنہ تیرا انجام بد بھی بہت نزدیک ہے انشاء اے پرویز کے نوکرو اے امریکی اتحادی فوجی تم اپنی تربیت کے مقصد کو سمجھو اور مسلمانوں کے خون میں ہاتھ مت رنگو اگر تمہارے اندر ہندو سے لڑنے کی صلاحیت اور توانائی نہیں ہے تو ہمارے ہی پیسوں سے خریدے گئے توپو اور بموں سے ہمیں مت ڈراؤ مسلمانوں کے مال سے خریدے گئے ٹینکوں ہیلی کاپٹروں اور بمبار تیاروں کے ذریعے ہم پر حملے مت کرو اے فوجیوں امریکی غلامی سے بعض آ جاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر کے کامیابیاں حاصل کرو ورنہ تمہاری دنیا اور آخرت کی تباہی و بربادی یقینی ہے اللہ تعالی فرماتا ہے جميعا منافقین کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے جو ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں کیا یہ منافقین ان کافروں کے ہاں عزت تلاش کرتے ہیں حالانکہ عزت سب کا سب اللہ کے لیے ہے اے فوجیوں دو چینی اغوا ہوئے تو حکومت پاکستان نے آسمان سر پر اٹھا لیا جب فوجی گرفتار ہوا تو کوئی احساس تک نہ ہوا پھر مردار ہونے والے چینی کو ایک لاکھ اور زخمی ہونے والے کو پچاس ہزار ڈالر حکومت پاکستان نے دیے ذرا غور کرو ذرا غور کرو تمہارے مردار اور زخمیوں کی کیا قیمت ہے کیا تم چینیوں کی طرح انسان نہیں ہو ان ملحد و کافر چینیوں کی اتنی اہمیت اور قیمت ہے ذرا سوچو تو صحیح تمہاری کتنی قیمت ہے یہ ہے دنیا اور آخرت کی تباہی اے مسلمانوں پاکستان ہمارا اپنا وطن ہے ہم اس کے دشمن کیسے ہو سکتے ہیں پاک فوج ہماری اپنی فوج ہے ہم اس کے مخالف کیوں کر ہو سکتے ہیں لیکن یاد رہے جو کوئی بھی ہمارے دین جان و مال اور عزت و ناموس پر حملے کرنے کی جرت کرے گا ہم اللہ جل شاہ کے فضل و کرم سے اسے ضرور سبق سکھائیں گے انشاءاللہ اللہ نو ستمبر کی بمباری کے بعد سے علاقے میں سخت جنگ جاری ہے جس میں پانچ سو سے زائد فوجیوں کے مرنے اور زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں